وائز ازک نا سرحمتہ زاجر مع شکوہ فرمایا انسانوں کی ایک فطرتی چیز ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں اللہ کو اور اس کے بعد جب اللہ اپنا کرم فرماتے ہیں تو پھر شرارتیں شروع کر دیتے ہیں یعنی اکثر ایسے ہوتے ہیں کوئی نئی بھی ہوتے اکثر کی عادت یہی ہے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں یعنی خدا کو تمے کے وقت یاد،, یاد اور جب چکھاتے ہیں انسان کو رحمت با انسانوں کو رحمت بات تکلیف کہہ کے پہنچی ان کو اچانک واسطے ان کے شرارت ہوتی ہے بکر کا منع شرارت ہوتی ہے ہماری ایتوں کے بارے میں قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نہیں مانتے آپ ان کو فرما دیجئے جواب شکوا تم شرارتیں کر دو اللہ تعالی تمہاری شرارتوں پہ جلدی تمہیں سزا دیں گے قل اللہ بکرا آپ فرما دیجئے اللہ تعالی جلدی سزا دیں گے تمہاری شرارتوں پہ اسراؤ کا وہ جلدی سزا دینے والے تمہاری شرارتوں پہ اوپار بے شک ہمارے کاشد لکھ رہے ہیں اس چیز کو جو تم شرارتیں کر رہے ہو اس نے کہا تھا سکندر مرزا نے سکندر مرزا ایک جنرل آیا تھا تمہارے پاکستان میں چندے جی کا یہ اس وقت آیا تھا جب ہم جیل میں تھے سنترے پن اس دور کی بات ہے بڑی مذاقیں کرتا تھا اسلام پہ علماء پہ کہتا تھا میرا دل کہتا ہے मौलवियों को चांदी की किश्ती में बिठला के भारत रवाना कर दो हम मौलवी गरज रहे हैं वो लूहे की किश्ती में बैठ के लंदन पहुंच गया और लोहे की किश्ती यही हवाई जहा कहा पहुंच गया लंदन पहुंच गया एक होटल के ऊपर मनेजर बन गया नौकरी की पाकिस्तान का सदर क्या कर दी नौकरी कर दी। تو مولانا ہزار فرماتے تھے آپ تو سکندر مرزا آلو کھا رہا ہے وہاں. ہمیں پوچھتا ہی نہیں کم از کم ہے تو کہے تم بھی ہو آلو کھاؤ میرے ذات. مولانا پھر وہاں اس کی موت آئی اور دفن کان ہوا ایران کے اندر پاکستان میں ان کو قبر بھی نصیب نے ہوئی تو اللہ نے جلدی جلدی سزا دے دی نا ان کی شرارتوں کی اور مکروں کی وہ جو سی رکن سل دلیل اکلی نمبر چار مشرقین کی عادت تھی جب دریاؤں کا سفر کرتے سمندروں کا موجیں آتی کشتی میں تو کس کو پکارتے اللہ کو پکارتے جب باہر چلے جاتے تو کیا کہتے کہ ہمارے پیروں نے مابودوں نے ہمیں بچایا وہی مشکل کو ہیں لیکن آج کل کا مشرق بڑا بڑا ہوا ہے یہ کیا کہتا ہے بگردا بے بلاد کشتی مدد کن یا معین الدین کشتی ہاں گردا میں کشتی آ گئی ہے مدد کن یا معین الدین چشت بھی پکا رہا ہے وہی وہ ذات ہے جو سیر کراتا ہے تم کو خشکی اور تری کے اندر یہاں تک کہ جب ہوتے تم کشتیوں کے اندر یہاں فلک کی جمع ہے اور جاری ہوتی ہیں کشتی ان کے ساتھ ہوا موافق کے ساتھ ہوا بھی ٹھیک ٹھاک موافق آ گئی اور خوش ہو جاتے ہیں ساتھ کشتیوں کے اچانک آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا تند اندھیری کیا آ جی ہوا کا طوفان آ گیا اور آ جاتی ہیں ان کے پاس موجیں ہر جات ہر جانب سے اور گمان کرتے ہیں کہ اب وہ گھیرے گئے وہ بہن کا من اب وہ پھیرے گئے تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو اللہ تو نے بچانا ہے جب نجات دے دیتے ہم ان کو اس مصیبت سے ہاں البتہ اگر نجات دی البتہ اگر نجات دی تو نے ہم کو اس مصیبت سے تو ہو جائیں گے کیسے شکر گزار اسے پر جب نجات دیتا ہے اللہ ان کو اس مصیبت سے اچانک وہ شرارتیں کرتے ہیں کس کے اندر زمین کے اندر نہا شرارت وہی کیا شرک شروع کر دیا ایک دوسرے کو کہہ دو ہمارا پیر تھا ہو سبز کپڑوں والا کندھا دیا بار کر دیا یا جائی انجام آج شکنی یہ کشتیوں میں جو وعدہ کیا تھا اس سے تم پھر گئے اس کا انجام سن لو انجام بحث لوگوں سوائے اس کے نہیں شرارت تمہاری یہ وبال ہے تمہاری جانوں پہ متال حیات دنیا یہ دنیاوی اسباب کا نفع حاصل کر لو دنیاوی اسباب کا نفع حاصل کر لو چند دن پھر ہماری طرح لوٹنا ہے تمہارا خبر دیں گے ہم تو تم کا ملو ادھر تھا نا متال حیات دنیا کہ دنیا کا اسباب اس کا لفا حاصل کر لو اب بتاتے ہیں کہ دنیا کا لبا دائمی ہے یا پانی ہے آپ کیا بتاتے ہیں جہاں ہم نے کہا دنیا کا لفا حاصل کر لو یہ بتا دنیا پانی ہے چاند روزہ ہے انما مسل الحیات الدنیا بے صباتی دنیا بے ثباتی یہ دنیا, دنیا, دنیا کا بیان فرمایا بے صباتی دنیا ایسے ہے کہ جیسے دیکھو زمین ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بارش اتارتے ہیں پھر زمین سے سبزے پیدا ہوتے ہیں نہیں آپ کی گندوں پیدا ہوئی اناج دوسرے جانوروں کے گھاس پیدا ہوئے بہترین سبزہ ہے آپ دیہاتوں کے اندر باہر دیکھو نا تو زمین مزین آپ کو نظر آتی ہے سبزے سے ہاں بالکل سنجری ہوئی مزین اور لوگ خوش ہوتے ہیں زمیندار کہ ہماری زمین مزین ہے جانوروں کے گھاس بھی ہیں ہمارا اناج بھی ہے اور یک دم آفت آ جائے زمین پہ تو سارے سبزی اور اناج کیا ہو جائیں تباہ ہو جائیں تو یہ آپ کے سامنے چاند روزہ بہار تھی یا باقی چیز تھی جیسے یہ چند روزہ بہار آپ نے دیکھی دنیا کی مثال بھی ایسی ہے یا میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں ایک زمانے کے اندر دہلی کے اندر فلم دکھائی جاتی تھی سینما قلم اور اس وقت تقریباً سو روپیہ اس دور کے اندر اس کی ٹکٹ تھی لیکن دیکھتے تھے راجے مہاراجے نواب بادشاہ وہ دیکھتے تھے وہ کیا تھی جب بیٹھ جاتے نا حال کے اندر تو مس مریضم ایک ہے جادو کا قسم ان کی پہ مس مریضم کر دیا جاتا ایسے معلوم ہوتا. ہر آدمی کا بنا ہوا ہے بادشاہ آگے ہے؟ باد رہی ہے. ایسے ایسے آڈر چلا رہا ہے پھر جو نواب ہوتے تھے بادشاہ وہ فلم ختم ہونے کے بعد چلے جا جو تو تھے بھی نواب ایک دیہاتی آدمی کو شوق ہوا کہ میں بھی فلم دیکھوں سو روپیہ کہیں سے ادھار لیا جا کیا وہ جو باہر نکلا پاگل بن گیا وہ کہیں گے اوے میری فوج کہاں گی میری سلطنت کہاں گی میرا تخت کہاں گیا میرا تاج کہاں گیا وہ پاگل بن گیا یا نہیں <laughs> حالانکہ شرط یہ تھی کہ نواب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ایک لحظے کے لیے وہ نواب بنا تھا اس کے بعد کیا ختم پاگل بن گیا یہی یہ سمجھو کہ دنیا یہی یہ پاگل پن ہے ہاں آ یہ آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی ہے دنیا خوش تمہاری عقل کو چھین لیتی ہے دل کو چھین لیتی دیکھو جی بےسبات ہے دنیا یقینی بات ہے کہ مثال دنیاوی زندگی کی مصر بانی کے کہ اتارا ہم نے اس کو کیسے آسمان کی طرف سے فخ تعالیٰ کا پس گنجان ہو کر نکلا فخ تعلیٰ تمنا اس سبزہ گھاٹا گنجان گنجان ہو کر نکلا اس کے سبب سبزہ زمین کا اس سے کہ کھاتے ہیں لوگ اور جانور یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنی رونق کو ظفر بنا رونق اور مزین ہو گئی اور گمان کیا ان کے احال نے زمین کے احال کون ہوتے ہیں یہ زمیندار کسان کہ تاکہ وہ قادر ہیں ان کے اوپر یہ نباتات ہمیں کام آئیں گے ہم بھی اناج کھائیں گے جانور بھی گھاس کھائیں گے عطا آگیا زمین کے اوپر حادثہ ہمارا رات کے وقت یا دن کے وقت پس کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی اب سید کا مانا جیسے کٹی ہوئی ہوتی ہے کل ہم تک نباتات سارے کٹی ہوئی گویا کے نہ موجود تھے کل زمین کے نباتات جیسے کل موجود نہ تھے اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک سارا مجموعہ جو ہے نا پانی گرا سارا مجموعہ اس کی حیت کے ساتھ تشویش دی گئی ہے کس کو بے سبات دنیا کو بے سبات دنیا ساری اس کے مطابق ہے واللہ سلام سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ دنیا جو ہے دار الفنا ہے تو ہم کس چیز کو طلب کریں تو آسان جواب ہے دار الفنا کو نہ طلب کرو کس کو طلب کرو دار البقاع ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اسی دار البقاع کی دعوت دیتے ہیں سراۃ مستقیم پہ چلو دار البقاع مل جائے گا بہشت مل جائے گی بلاہ دھو ترہیب لنت اللہ دعوت دیتے ہیں طرف دار السلام کے وہ بحشت ہے اور ہدایت دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں سراۃ مستقیم کی کیونکہ بحث کس کے ذریعے ملتی ہے سراعت مستقیم کے ذریعے دنیا میں چلو اس پہ بحث مل جائے گی للہ آپ سنوں کو سنا انجام محتدین یہ پہلے تھا نا کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں تو اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں محتدی ہدایت پانے والا انجام محتدین واسطے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے نیک کام کیے المصوبت الحسنہ حسنا سے پہلے کیا مقدر ہے المصوبت الحسنہ بدلہ ہے اچھا یعنی بہشت حسنا سے پہلے کیا مقدر ہے المسوبۃ الحسنہ بدلہ ہے اچھا یعنی بہشت یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ بعض مول صاحبان جلدی سے معنی غلط کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سانو جو ہے فیل فیل ہے اور الحسنہ اس کا بنا دیتے ہیں مبو ہاں؟ کیا انہوں نے لیک کی کو حالانکہ یہ غلط ہے للہ آسان خبر مقدم ہے الحسنہ ماتو پھلے وا زیادت ماتو ماتو پھلے ماتو مل کے مبتدا بوخر ہے یہ غور کرنا ہے اس کا امان ام سن واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے المسو بد بدلہ ہے کیا اچھا وہ کیا ہے بدلا اچھا بحث و زیادہ اور بحثت سے بھی ایک زائد چیز ملے گی جو بحث سے بھی اونچی ہوگی وہ کیا ہے دیدار خداوندی بندی ولا یرحکو اور نہ ڈھانکے گی ان کے منہ کو سیاہی نہ ذلت یہی ہوں گے اصحاب جنت ہمیں کریں گے ولدین کا سب وہ انجام کس کا تھا جی محتدین کا اب انجام ہے غیر محتدین کا جو ہدایت پہ نہیں ہیں اور جن لوگوں نے کیے برے کام تو بدلہ برائی کا ان کو برا ملے گا بدلہ بری کا مسر اس کے ملے گا اور ڈھانک لے گی ان کو ضلع نہ ہوں گے واسطے ان کے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والے نہ ہوگا واسطے ان کے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا اور ان کے منہ کے اوپر اتنی سیاہی ہوگی نا جیسے اندھیری رات ہو نا کیا ہو سخت اندھیری رات اس کے ٹکڑے منہ کے اوپر لگائے جائیں ٹکڑے منہ کے اوپر لگ اتنی سیاہی ہوگی جی. کنما اوشا گویا کے پہنائے گئے منہ ان کے رات تاریخ کے ٹکڑوں سے میں مانا الٹ کر رہا ہوں رات تاریخ کا من پہلے کر رہا ہوں ٹکڑوں کا مانا بعد میں کر رہا ہوں بہاورہ مانا گویا کہ پہنائے گئے منہ ہو کے کس کے ساتھ پہنائے گئے ہاں تاریخ رات کے ٹکڑوں سے پہنائے گئے ایک ان جو ہے نا یہ مفول ثانی بن رہا ہے اوشیت کا اور مزلمن کو حال بناو گئے کس سے؟ لائل سے وہ رات درہالک اندھیر جائے اولائق اصحاب النار ان کیا خالقی وَيَوْمَ نَاشْرُمْ تَخْوِی فِي اُخْرَوِی جیسے نکٹھا کریں گے ہم سب کو پھر کہیں گے ہم واسطے مشرقین کے أَلْزِمُ مَقَانَكُمْ وہ ٹھائر جاؤے مارکہ مشرق کو اپنی جگہ ٹھائر جاؤ أَلْزِمُ مَقَانَكُمْ لازم پکڑو اپنی جگہ کو تم بھی اور تمہارے گاؤں شروع بھی تجویز کردہ شروع معبود اچھا جی آپ مشرقین بھی ہوں گے ان کے معبود بھی ہوں گے تو وہاں اتفاق ہوگا ان کا یا اختلاف ہوگا ٹور یہاں اتفاق ہے اب پیر جاتا ہے نا مرید کے گھر تو مرید اس کے سامنے ہدایا رکھتا ہے پیر کے سامنے تو پیر مرید دونوں خوش ہوتے ہیں پیر کہتا ہے مرید کو زامن زامن ایسے ہاتھ مارتا ہے زامن تو نے میرا دل خوش کیا میں زامن کس کا زامن بہشت کا کیا ہاں بہشت کا میں خبیصہ تجھے جب ووٹ آ دیں گے اس وقت زامن بننا چاہتا ہے نا تو بھی تو بچھرے کا کہ ہاں اور زامن بنا ہوا ہے ادھر تو یاری ہے وہاں یاری ہوگی یا بیزاری ہوگی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے بدماش تو پیسے لے جاتے تھے آپ زامن کو نہیں بنتا ہم کہیں گے تم بھی اور تمہارے شرکا بھی بس اللہ بہن ہوں بس پھوٹ ڈال دیں گے درمیان ان کے ایک دوسرے کے درمیان کہ ہوگی اور کہیں گے ان کے شرکا وہ جن کو پوچھتے تھے ما کنتم نہ تھے تم خاص ہماری پوجا کرتے اے شیطان کے تم پوجا رہی تھے ہمارے نہیں تھے فسقا فی اللہ دوا ہمارے اور تمہارے درمیان ان کننا ان مخفہ مرم و شکرا بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ کیا غافل ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا باز جاؤ چاہے وہ نیک پیر ہوں گے چاہے کیا ہوں گے بد پیر ہوں گے سارے بیزار ہو جائیں گے ہنالک تبلو کل نفسن بمن کہ ضرور لکھو کو آگے بھیجا اور لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے جو کہ ان کا مالک ہے سچا اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو وہ گھڑتے تھے کہ پیر ہمارے ہے زمن سما دلیل لکڑی نمبر پانچ یہ اعترافی ہے دلیل لکڑی اعتراف نمبر پانچ آپ فرما دیجئے کون رسک دیتا ہے تم کو آسمانوں سے زمین سے بلا کون مالک ہے تمہارے کانوں کا آنکھوں کا کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے یہ پڑا ہوا ہے نا اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے کون تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی تو کافر کیا کہیں, کہیں گے اللہ کہیں گے اللہ آپ پر ماد دیجیے پس نہیں بچتے تم فرق سے اس کو بھی مانتے ہو پھر بھی شرک کرتے ہو فضال رب ثمرائے دلیل یہی اللہ ہے جو تمہارا مالک خالق مدبر ہے یہی اللہ رب تمہارا سچا ماضا بادل حقی اللہ ماضا بم لا ہے نبی کے معنی میں بس نہیں باغ حق کے مگر کیا گمراہ شرک تو گمراہ گمراہے بس کیوں پھیرے جاتے ہو تم کزال کالمت رب کا تسلی میرے حضرات کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنی تبلیغ مکمل کرتے رہیں باقی جو مانتا ہے مانے گا جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے وہ نہیں مانے گے اور دلوں بے مار لگتی ہے جو قرآن ہوگا وہ ہدایت پہ آئے گا گستاخ جو ہوگا نا اس کو عام طور ہدایت نصیب نہیں ہوگی گناہ کو جاتی گستاخ کو نہیں ہوتی اسی طرح ثابت ہو گئی بات رب تیرے کی اوپر کے اس کے کامل فاصقوں کے ان حملہ لا میون وہ بات یہی طریق کہہ بالمشرکین مشرقوں کے ساتھ مناظرہ کا طریقہ آپ فرما دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شرکا میں سے جو ابتدا کرے پیدائش وہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے مکھیا ادن مخلوق پھر لوٹا ہے اس کو آپ فرما دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے کس کی مخلوق کی پھر لوٹائے گا پس کیوں کر کے جاتے ہو آپ فرما دیجئے کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے وہ جو ہدایت دے کس کے ذرا ہدایت کس کے قبضے میں ہے اللہ کے قبضے میں آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتے حقیقی کیا پس وہ جو ہدایت طرف حق کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی تباہ کی جائے ام اللہ یادی یا میں کہا تھا <سلام> یا قدی. یا وہ شاخ جو خود ہی ہدایت نہیں پاتا اے بہت ہدایت پاتے ہیں ادھر ادھر چل سکتے ہیں یا وہ شاخ جو خود ہی ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے تو مالکوں بس کیا ہے واسے تمہارے کیسے کرتے ہیں؟ نہ بہت ہدایت پاتے ہیں نہ دنیا کا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہدایت میرے اختیار میں ہے ہدایت کس کے اختیار میں ہے اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے ہمایت طبی اکثر ہمزجر ہے اور نئی اتباع کرتے اکثر ان کے مگر زن کی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس دلائل کتیا ہے ہمارے پاس کیا ہے بھائی قرآن و حدیث ہے نا ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث پہ ہے اور مشرقین کے عقائد جو ہیں وہ زن پہ ہیں حکایتیں ہی ڈوڑے ٹپے ہی کہتے ہیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں پیر صاحب جا رہے تھے کتی مری پڑی تھی ٹھوکر ماری کتی زندہ ہو گئی جو گوئے وہاں نہیں مانتے کتی زندہ ہو گئی جھو زن کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں عقائد کی میرا ایک شعر ہے نا میں نے سنایا تھا نصوص پیشے حدیث نبوی ہر تو ضنی آنا قطعی کے مقابلے حدیث نبوی کے بعد تمہاری ذنی بات کام نہیں آئے گی یہ میں نے ایک مناظرہ کیا تھا بتی کے ساتھ اور پھر مناظر کی رویداد داد فارسی میں میں نے کہی تھی کہ ناسکتی اور حدیث کے مقابلے میں تمہاری ضنی بات نہیں تھا قرآن بھی یہ کہتا ہے ہم نے مناظر بہت کیے جوانی کے اندر اب نہیں کرتا اب میرا مناظر حدیثوں کے ساتھ آتا ہے ہاں امریکہ برطانیہ بدما کتوں کے ساتھ سنجے جی آ ان کو ڈنڈے مارو زاج اور نئی اتباع کرتے اکثر ان کے مگر کس کی زان کی بے شک زن نہیں کار آمد ہوتا لاجنی کا من نہیں کار آمد ہوتا کام نہیں دیتا زن نہیں کار آمد ہوتا مقابلے حق کے کچھ بھی بے شک اللہ جاننے والا ساتھ اسے کی کرتے ہیں کان حاض القرآن صداقت قرآن بشر کہتے تھے کہ محمد اپنی طرف سے قرآن بنا لاتا ہے اپنی طرف سے نئی اللہ اللہ کی وہی ہے شدا کر قرآن نہیں یہ قرآن یہ کہ گھڑ لیا گیا ہو غیر خدا سے میں اللہ کا من غیر خدا کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو بلاکن تصدیق تصدیق بہان مصدق لیکن یہ تصدیق کرنے والے قرآن ان کتابوں کی جو اس کے آگے ہیں تو رات ضلور تفصیل الکتاب تفصیل بہن مفسل اور تفصیل کرنے والے احکام کی کتاب کا منعقد کہنا ہے ادھر احکام کتاب کا نہ پہلی کتاب ہے نا پہلی کتابوں کا مصد کا ہے اور احکام کا کیا ہے مفصل ہے تفصیل کرنے والے احکام آپ کی نہیں کوئی شاک اس قرآن کے اندر کائے نن رب العالمین یہ ہونے والے رب العالمین کی. جب صداقت قرآن آگئی نا تب قرآن کے بارے میں مشرقی کا شکوا ہے ہم یہ قول و شکوا قرآن سچی کتاب ہے لیکن مشرق کیا کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا خود کھڑا فرمایا اگر محمد کریم نے کھڑا ہے تو تم ایک چھوٹی سورت اس کے مقابلے میں بنا لاؤ بھائی اس کی پہلے تحقیق گزر چکی ہے نا پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا پھر دس سورتوں کا پھر ایک چھوٹی سورت کا پھر ایک جملے کا پاہ تو بے حدگی سے مسری شکوا کیا یہ کہتے ہیں کہ گھاڑ لیا قرآن کو کل جواب شکوا لاؤ ایک چھوٹی سورت اس جیسی اور پکارو جن کو پکار سکتے ہو سوائے اللہ کے درو تم سچے بلک زبو یہ زجر بر فرمایا یہ اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں صداقت نہیں بلکہ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان میں اناد ہے قرآن سچی کتاب ہے لیکن یہ کیوں نہیں مانتے ان میں کیا اناد ہے خود ان میں بیماری ہے کیا بھائی آپ لوگ حلوے کو کھائیں تو کہیں گے میٹھا ہے لیکن سفرا والا کھائے وہ کیا ہے کڑوا ہے تو اس کے اندر بیماری ہے ورنہ حلوا تو میٹھا ہی ہے میرے خیال ہے آپ کے منہ میں پانی آ ہوگا کہ شاید شام کو حلوا ملے گا ہاں بلی کو بخار چھچیے ڈا دلی بخا جی تو کہاں پہنچ گئے جی بال قزر یہ زجر بر کے اوپر زجر ہے بال کے کی انہوں نے ایسی چیز کی جو نئی احاطہ کیا انہوں نے ساتھ علم اس کے بھائی ایک آدمی ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن کا علم آتا ہے اس کے پاس ایک آدم ہے قرآن کو دیکھتا ہی نہیں وہ الام کو کیا پڑھتا ہے آلو علیہ فلامی ان کو کیا پڑھتا ہے عالم اور کہتا ہے کہ قرآن کے چالیس پارے ہیں تو اس نے قرآن کو دیکھا ہے تو جس کے پاس قرآن کا ذرہ بھری علم نہیں وہ جٹلاتا ہے قرآن کو کیا یہ غلط ہے یہ غلط بس سوچو تو صحیح پہلے پڑھو خدا کی کسم میں چیلنج دیتا ہوں سب کو کہ میرے پاس قرآن دو تین دن آ کے پڑھیں خود قرآن کی صداقت واضح ہو جائے گی قرآن کتنی سچی کتاب ہے قرآن کی محبت دل میں بیٹھے گی بہاریں ہی بہاریں ہوگی ایسے ہے یا نہیں اب جو آئے ہی نہیں قرآن سننے کے لیے نہ آئے آئے دیکھیں پڑھیں میں خان پڑھاتا تھا ایک وکیل میرے پاس پڑھتا تھا وہ دوسرے وکیل کو لے آئے زبردستی بھائی تو پانچ منٹ تو قرآن سن وہ آیا جی پتلون پہنے وغیرہ اور میں دیکھ رہا تھا اور پانچ من کی وجہ گھنٹہ پورا سنتا رہا اور بعد میں اس کو کہا اس نے وہ کہا, کہا ہم تو ہی چوکے ہوئے ہیں، یہ قرآن ولہ کی کتاب ہے او بڑا پیار ہے بڑی برکتیں ہیں بڑا مزہ آیا قرآن سن کے خود تسلیم کرنے لگا اب جو آیا دہی تو اس کا کیا علاج ہے دیکھو جی بل قزہ یہ زاجر کس پہ ہے اب غور پر اس کے معنی کا بلکہ جٹھلایا انہوں نے ایسی چیز کو کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے ساتھ علم اس کے قرآن کے علم کے ساتھ احاطہ کیا انہوں نے جانتے ہی نہیں اچھا جی جیمبا یا سبب بے فکری اس کے نیچے لکھو سبب بے فکری یہ بے فکر ہو کے کیوں جٹھا رہے ہیں اس لیے جٹھا رہے جٹلا رہے ہیں کہ جوتا نہیں لگا جو جٹلا رہے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے نا دو جوتے لگ جائیں دماغ ہی درست ہو جائے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں کیا میں کیا ہوں؟ رحمان رحیم اللہ مہربان ہے محلت دیتے نہیں مانتے ان کو کیا دیتے ہیں محلت دیتے ہیں اس لیے فرمائے میں مولت دے رہا ہوں اس لیے بے فکر ہو کے قرآن کو کیا جٹلا رہے اور اگر میں ایسا کروں جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا وہ تور پہاڑ لایا گیا نا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے تو مان یہی فرمایا کہ بے فکر اس لیے ہیں کہ جوتے نہیں لگے اللہ تو رحمان رحیم ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ ہمیں تو چند دن کوئی افکار دے دے ہاں ان کو مار مار کے ان کا منہ توڑ دے بدماشوں کا وہ ہم ایسے کریں گے یا نہیں کریں گے ہے مہربان ہے بولت دے رکھیے دیکھو جی سب فکری کا کہ ولما یا تم تعویل ہو اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس انجام اس کی تقزیب کا یہ مانا ضرور لکھو تعویر کا مانا کیا انجام اس کی تقسیب کا بتلا انجام نہ اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس انجام اس کی تقریب کا اگر وہ انجام دیکھ لیتے تو دماغ درست ہو جاتا یا نہ ہاں بالکل ٹھیک ہو جاتا آگے حضور کو تسلی دی گئی کزال کا کلز بلین تسلی عرشان. اے میرے محبوب آپ غم گی نہ ہوں سمجھے جی الکوفرو مل رہا تو واحدہ پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اسی طرح جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کا دے کیسے تھا انجام ظالمین کا